اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ سبارک و تعالیٰ نے شاد فرمایا فض اللہ شیفان یعنی پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے ڈگمگا دیا فخرج ہما مما کا نانا اور جس عیش میں وہ تھے اس سے انہیں نکال کر رہا یہاں بار نے اختصار کے ساتھ یہ واقعہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت اعظم علیہ السلام کو جب اس خاص درخت سے منع کر دیا گیا تھا کہ اس کے قریب بھی نہ جائیں یعنی اس کا پھل نہ کھائیں تو انہوں نے اس کی شروع میں تو پابندی فرمائی لیکن ایک مرحلہ ایسا آیا کہ شیطان نے ان کو ڈگمگا دیا اور اس کے نتیجے میں وہ یعنی اس درخت کا پھل کھا بیٹھے جس کے نتیجے میں ان کو جنت سے ان کو اور ان کی اہلیہ کو دونوں کو جنت سے نکلنا پڑا یہاں بڑے اختصار کے ساتھ پرانے کریم نے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے تفصیل اس کی دوسری صورتوں میں آئی ہے کہ شیطان نے ان کو ان کے دل میں وسا ڈالا پھا وس وس علحم یہ الفاظ آئے ہیں اور دوسری جگہ یہ بھی آیا کہ وقاص محما انی لقوم علیہ کہ وہ قص میں کھا گیا کہ میں آپ کے خرخائی کی بات کر رہا ہوں اور ان کے میں آ گئے حضرت آدم علیہ السلام اور انہوں نے اور فرمی کی اہلیہ نے بھی اس درخ سے کھا لیا اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان کس طرح حضرت آدم علیہ السلام حسّا کے پاس پہنچا جبکہ اس کو پہلے جنت سے نکال دیا گیا تھا کس طرح پہنچا اور کس طرح اس نے ان کو بہلایا پسلایا کہ کس طرح ان کو بہکایا اس کی تفصیلات میں ہم اگر جائیں بھی تو ہمارے لیے کسی یقینیت سے تک پہنچنا مشکل ہے اس لیے کہ یہ ملئے اعلیٰ کی باتیں ہیں اور ملائے اعلیٰ میں کس طرح کیا واقعہ پیش آیا اس کی جتنی تفصیل قرآن کریم نے بیان کر دی ہے یا صحیح احادیث سے ثابت ہے اس کے علاوہ اگر ہم کوئی بات کہیں گے تو وہ محض قیاسی اور عقلی گھوڑے دوڑانے والی بات ہوگی حاصل یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے ہی اپنی حکمت کے تحت شیطان کو یا ابلیس کو کوئی ایسی طاقت عطا فرمائی ہے جس کے نتیجے میں وہ انسان کے دل میں وسوسے سے ڈالتا ہے وہ جنت سے باہر رہ کر ڈالے اس نے یا جنت میں کسی اور شکل میں آ کر ڈالے اور کس طرح براہ راست گفتگو کی یا صرف وسوسہ ڈالنے پر اتفاق کیا بظاہر ایسا لگتا ہے قرآن کریم کے الفاظ سے کہ باتیں دونوں ہوئیں وسوسہ بھی ڈالا اور ساتھ میں کچھ گفتگو بھی ہوئی اور اس گفتگو کے نتیجے میں اس نے قصبے بھی کھائیں اور یہ کہا کہ میں خیر خائی کی بات کر رہا ہوں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی اور شکل میں حضرت آدم و علیہ وسلام کے پاس آیا اور اس شکل میں آ کر اس کی گفتگو شروع اب دوسرا سوال یہ پیرا ہوتا ہے کہ شاید شیطان نے کوئی بھی گفتگو شروع کی ہو وسوسہ ڈالا ہو لیکن جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حضرت آدم کو واضح طور پر یہ حکم دے دیا گیا تھا کہ اس درخت کے قریب بھی مت جانا تو اس کے بعد پھر کسی اور کے وسوسہ ڈالنے کی وجہ سے یا کسی اور کے کچھ دلیلیں بیان کرنے کی وجہ سے کیسے ہیں تو آدم رساد وسلام دھوکے میں آگئے اور یہ ان سے غلطی کیسے ہوئی تو اس کا جواب یہ ہے کہ در حقیقت اس نے جو دلیلیں پیش کی وہ دلیلیں متعدد نوعیت کی ہو سکتی ہیں اور وہ ایسی ہو سکتی ہیں جن کی بنا پر ایک آدمی کو جانتداری کے ساتھ بھی دھوکہ لگ جائے جس کو بونا فرائی ڈی مسٹیک کہا جاتا ہے کہ محض جانتدارانہ طور پر انہوں نے ایک قائم کی اور اس رائے میں ان کو غلطی ضرور ہوئی لیکن کوئی بدیانتی نہیں کوئی معافیت یا نافرمانی کے ارادے سے نہیں کی. وہ کیا مثلا ایک توجیہ ہو سکتی ہے جو شیطان نے ہو سکتا ہے پہنچائی بھی ہو کہ اللہ تبارک و نے فرمایا تھا کہ اس درخت کے پاس مچ جانا وہ کسی خاص درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا اس کا نام لے کر نہیں بلکہ اشارہ کر کے فرمایا کہ اس درخت کے پاس مت جانا اب اس کا ایک مفہوم تو یہ ہو سکتا ہے کہ طرف براز اس جنس کے تمام درخت ہیں مثلا اگر فرض کریں اشارہ کیا جیسا مشہور ہے کہ گندم کے درخت کی طرف گندم کی بالی کی طرف کہ یہ مت کھانا تو اشارہ تو ہو رہا ہے اس گندم کی بالی کی طرف اور اس کے پھل کی طرف لیکن مقصود تو بظاہر یہی تھابارک وطالعہ کا کہ یہ گندم صرف اس جگہ جو جہاں اشارہ کیا جا رہا ہے یہی مراد نہیں ہے بلکہ گندم کے جتنے بھی درخت ہیں ان کے گندم کا جو بھی پھل کہیں آ رہا ہو وہ کھانا ناجائز ہوگا لیکن چونکہ بات اشارے سے کہی گئی تھی اور نام درخت کا بظاہر لیا نہیں گیا تھا تو اس لیے یہ دھوکہ دینا ممکن تھا اور یہ دلیل میں ڈالنا بھی ممکن تھا کہ منع جو کیا گیا تھا اس خاص درخت سے منع کیا گیا تھا اور جس درخت سے کھانے کی دعوت دی جا رہی ہے یہ بین ہی وہ درخت نہیں ہے اگرچہ ہے اسی جنس کا اور اسی پھل کا لیکن یہ بین ہی وہ درخت نہیں ہے جس کی طرف اشارہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا تھا تو ایک تو توجہ ایک دلیل تو یہ ہوئی دوسری دلیل جس کا ذکر قرآنِ کریم کی ایک اور آئے سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں منع کیا تھا اس درخت کو کھانے سے اس بنا پر کہ یہ درخت بڑا مقوی ہے اور یہ ایسا ہے کہ جو شخص اس درخت کو کھا لیتا ہے تو اس کو ایک ہمیشہ کی زندگی نصیب ہو جاتی ہے تو یہ بڑا قوی درخت ہے اور شروع میں جب تم کو پیدا کیا گیا تھا تو تمہارے میدے تمہارے جسم کی طاقتیں اس لائق نہیں تھیں کہ تم اس کو صحیح طریقے سے ہضم کر سکو تمہارے لیے مضر تھا اس واقعہ اللہ تعالی نے اس کو منع کیا تھا اب تمہارے اندر قوتیں پیدا ہو گئی ہیں تمہارا میدا بھی بہتر ہو گیا ہے تمہیں آ, تمہاری قوتیں زیادہ ترقی کر گئی ہیں تو اب اگر تم اس کو کھا لو گے تو وہ معنی ختم ہو گے. اور یہ اسی قسم کی دلیل ہے جیسے کہ آج کل بعض لوگ قرآن شریف کے بعض احکام کے بارے میں اس قسم کی خیالی دلیلیں پیش کیا کرتے ہیں کہ فرانچیز چیز کی حرمت تو اس وجہ سے آئی تھی آج وہ وجہ موجود نہیں ہے لہذا حرمت بھی ختم ہو گئی مسن کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو بعض لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ خنزیر کی جو ممانعات تھی وہ اس لیے تھی کہ خنزیر اس زمانے میں بڑے نجاستوں کے ڈھیر کے اوپر پرورش پاتے تھے اور گندے پڑے رہتے تھے اور ان کی گوشت کے اندر بڑے صحت کے خلاف جراثیم ہوتے تھے اس واسطے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا لیکن اب تو ان خنزیروں کی تربیت یا ان کی پرورش بڑے ہائیجینک قسم کے فارمس میں ہوتی ہے اور بڑے صحت افزا مقامات پر ان کو رکھا جاتا ہے لہذا وجہ ختم ہو گئی جس وجہ سے غربت تعدل کی گئی تھی اسی طرح کی بات دلیل بعد لوگ عقلی بنیادوں پر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن کریم کے سری نصوص کے مقابلے میں تو اسی قسم کی کوئی دلیل شاید حضرت عدم علیہ السلام کو بھی پیش کر دی گئی ہوگی کہ علیہ الحجرت الخل دی و ملک لاجبلا جس کا کر قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا ہے تو خلاصہ یہ کہ یہ تجویز پیش کی کہ اول تو یہ وہ درخت نہیں ہے جس کی روانات کی گئی تھی دوسرا یہ کہ اگر مانت کی بھی گئی تھی تو وہ درقیقت ایک عارضی طور پر تمہاری کمزوری کی وجہ سے تھی اب وہ کمزوری ظاہر ہو گئی ہے تو اس وجہ سے تمہیں اب اس میں کھانے میں کچھ حرج نہیں بہرحال ایک اجتہادی نویت کی غلطی تھی جو حضرت اعظم علیہ السلام سے سرد ہوئی اور یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے اور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ایک خاص صفت عطا فرماتے ہیں جس کو عصمت کہا جاتا ہے یعنی انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں معصوم ہونے کے معنی ہی ہوتے ہیں کہ ان سے کسی نافرمانی اور گناہ شریح نافرمانی اور گناہ کا صدور نہیں ہوتا یعنی وہ جان بوجھ کر کوئی گناہ نہیں کرتے البتہ کبھی بھول چوک سے یا اجتہادی غلطی سے کوئی عمل حاضر ہو جاتا ہے جو حقیقت پر گناہ نہیں ہوتا کیونکہ جان بوجھ کر نہیں کیا اور دوسرے یہ کہ کسی دلیل کی بنیاد پر کیا تو اس وجہ سے وہ اجتہادی نوعیت کی غلطی ہوتی ہے گناہ نہیں ہوتا لیکن چونکہ انبیاء کرام کا مقام بہت بلند ہے اس لیے بعض اوقات ان کی اجتہادی غلطی کو بھی پرانے کریم میں زمب سے یا گناہ سے تعبیر کر دیا گیا ہے تو اللہ تبارک مطالعہ نے حضرت اعظم علیہ صدلام کے اس کی اس غلطی کا ایک دو جگہ ذکر فرمایا ہے تو وہاں پر ایسے الفاظ استعمال فرمایا اس ونسی کہ وہ بھول گئے اب سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جسے ہمارے اردو میں بھول چوک کہا جاتا ہے یعنی وہ اتحادی نوعیت کی غلطی انہوں نے کی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے سے تعبیر کیا بھول چوک سے تعبیر فرمایا تو اس واسطے انبیاء علیہ فسعت السلام سے اگر کوئی ایسی بات صادر ہوئی ہے جو خلاف اولا بھی ہو یا مستحب کے خلاف بھی ہو یا کراہ سے تنزیہ رکھتی ہو تو اس کے اوپر بھی بعض اوقات اللہ تعالی کی طرف سے کچھ اعتاب ہوتا ہے کہ اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام ایسی مخلوق ہیں کہ جو دوسروں کے لئے نمونہ اور مثال بنتی ہے لہذا اگر ان سے کچھ چھوٹی معمولی لفزش بھی ہو جائے تو اس لفظ کے اوپر بھی بعض اوقات اللہ تعالی کی طرف سے اعتاب ہوتا ہے کیونکہ یہ مشہور جملہ ہے کہ حسنات البرار سیات المقربین کہ نیک لوگوں کے طرف سے بہت سے جو نیک کام ہوتے ہیں وہ اللہ کے مقرب بندوں کے لیے وہ برائیاں شمار ہوتی ہیں تو اسی طرح یہاں پر بھی اس غلطی کو باوجود کے کہ یہ جانا بوجھا گناہ نہیں تھا یہ ایسا گناہ نہیں تھا جس پر مواخذہ ہو لیکن یہ ایک اتحادی غلطی تھی اس کے باوجود اللہ تبارک تعالی نے اس موقع پر اس کے اوپر اتاب فرمایا اور فرمایا فرمایا کہ ہم نے ان سے کہا یعنی ان کو حکم دیا کہ اب نیچے اتر جاؤ یعنی زمین کے اوپر چلے جاؤ باغماگن ادو اس طرح تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اس میں یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ تم ایک دوسرے کے ایسے مراد انسان اور شیطان ہیں کہ انسان اور شیطان ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے دنیا میں زندگی اس طرح گزاریں گے کہ شیطان انسان کا دشمن انسان شیطان کا دشمن اور اس میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ جب دنیا میں آزم علیہ السلام جائیں گے اور ان کی نسل پھیلے گی تو ان نسلوں کے درمیان بھی آپس میں دشمنیاں پیدا ہوں گی یہ <تصفح> والے سے اللہ تعالی کے علم میں ہے کہ یہ دشمنیاں پیدا ہوں گی تو اب یہاں پر اترنے کا جو حکم دیا گیا وہ ایک سزا کے طور پر ہے کہ تم نے وہ ممنوع درخ سے کھانا کھا لیا تو اس وجہ سے اب اس کی پاداش میں تمہیں نیچے اترنا ہوگا اور سات فرمادیا بلاق مستقر ممتان کہ زمین میں تمہارے لیے ایک ٹھکانہ ہوگا اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانا تمہارے لئے طے کر دیا گیا ہے یعنی ایک اچھے تک تم زمین میں رہو گے انسان جنات سب زمین میں رہیں گے اور زمین کی نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھائیں گے لیکن الہین ہمیشہ کے لیے نہیں ایک معین مدت تک کے لیے تم لوگ یہاں پر رہو گے یہ جب سزا کی بات آئی تو آزم علیہ صد والام بڑے پریشان ہوئے کیونکہ اس سے پہلے کہ نہ کبھی کوئی خطا کا تصور تھا نہ غلطی کا تصور تھا نہ گنا کا تصور تھا نہ اللہ تعالی کی طرف سے کسی سزا کا تصور تھا غلطی ہو گئی تو اس غلطی کو کس طرح مٹایا جائے اور اس سے کس طرح معافی مانگی جائے اس کا کوئی طریقہ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا پہلے پہلے انسان تھے اور پہلی پہلی بار غلطی ہوئی تھی اس وجہ سے معلوم نہیں تھا کہ اب میں کس طرح توبہ کروں کس طرح معافی مانگوں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فت آدم امر غب بھی پھر آدم نے اپنے پروردگار سے توبہ کے کچھ الفاظ سیکھ لیے یعنی توبہ کے الفاظ بھی خود اللہ میں سے مانگے کہ میں کس الفاظ میں آپ سے توبہ کروں کس طرف سے آپ سے معافی مانگوں اللہ تبارک و تعلق الفاظ سکھائے جو دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالن بیان فرمائے سورہ آراف میں کہ ربنا ظلمنا ضلم نا انفسنا تو علم تفیلہ و ترہمنا لنکن القاطرین کیا ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے اور اگر آپ ہماری مغفرت نہیں فرمائیں گے اور ہم پر ہم نہیں کریں گے تو ہم ان لوگوں میں داخل ہو جائیں گے جو برباد ہو جاتے ہیں نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے یہ کلمات ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ہی سکھائے حضرت آدم اختو سر آپ کو کہ ان الفاظ سے دعا مانگو ان الفاظ سے معافی مانگو چنانچہ انہوں نے معافی مانگی فتح بلئی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ قبول فرما لی. یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کسی بھی دعا کے لیے یا توبہ کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ الفاظ خود سکھاتے ہیں کہ ان الفاظ کو استعمال کرو تو ان میں قبولیت کی امید بہت زیادہ ہوتی ہے یعنی یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی حاکم درخواست کا مضمون خود لکھ کے بتا کہ اس قسم کی درخواست دو پیش کرو تو جو درخواست کا مضمون حاکم نے پہلے ہی لکھ کے بتا دیا تو غالب گمان یہ ہے کہ وہ رد نہیں ہوگا تو جن چیزوں کو اللہ تبارک وطالیہ نے جن چیزوں کے لیے دعائیں تلقین فرمائی ہیں خود تلقین فرمائی ہے ان کی قبولیت کی امید اللہ تعالیٰ کی رحمت سے زیادہ ہوتی ہے تو ربرہ غلبنا الفصلا کی دعا جو ہے یہ چونکہ اللہ تبارک وطالیہ نے خود آدم علیہ السلام کو سکھائی اور پہلے اس موقع میں سکھائی جو پہلی بار ان سے خطا ہوئی تھی تو اس وجہ سے ان الفاظ کے ساتھ توبہ کرنے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قبولیت کی زیادہ امید ہے اسی طرح اس جگہ فرمائے بقر ربر فرور انتخیر الرحمین یوں کہو کہ اے پر پروردگار مغفرت فرما اور رحم فرما تو جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے کہ ان اس طرح کہو تو یہ بات اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بالکل بعید ہے کہ وہ خود سے کوئی کرمات سکھائے اور کہیں کہ اس طرح دعا مانگو اور پھر اس کو رن فرما دیں ان میں قبولیت کی زیادہ توقع زیادہ امید ہے اسی طرح جہاں فرمایا اما زکن قمر شیطانی نظم الفستاز کہ جب شیطان کا تمہیں کوئی ڈنک لگے تو پھر تم اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو یعنی یہ دعا کیا کرو اعوذ آرز اللہ کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں تو امید ہے کہ انشاءاللہ جب یہ الفاظ خود سکھائے ہیں تو جب کوئی بندہ مانگے گا تو انشاءاللہ اللہ وہ قبول ہوں گے تو اسی طرح یہاں پر بیت عظم کو سنایا گئے فتابہ علیہ تو اللہ تعالی نے ان کے توبہ قبول فرما لین طا رحیم اور یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی بہت تو قبول کرنے والا بہت معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے یہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ تابہ جو قلم ہے یہ توبہ سے نکلا ہے اور اس کے معنی توبہ کرنے کے بھی آتے ہیں اور توبہ قبول کرنے کے بھی آتے ہیں معافی مانگنے کے بھی آتے ہیں اور معاف کر دینے کے بھی آتے ہیں چنانچہ فتاب علیہم لیتوبو ان جگہ دونوں معنی آ رہے ہیں اور توبہ اللہ تعالی اصل تو توبہ کے ہیں رجوع کرنا تو بندہ جب اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے مانگتا ہے تو وہ ایک طرح سے رجوع کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے اور جب اللہ تبار کو تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں تو وہ رجوع کر رہے ہوتے ہیں بندے کی طرف اپنی رحمت سے تو اس واسطے دونوں مانوی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن تواب جب مبالغ کا سیلا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑے توبہ قبول کرنے والے بھی ہیں رحم کرنے والے بھی ہیں اس لیے ہم نے ان کے اس قسطہ کو معاف کر دیا اور دنیا کی طرف واپس بھیجا جس کا ذکر اگلی آیس میں آ رہا ہے